بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ ذات إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون متمئني لنزلنا عليهم من السماه ملكا رسولا صدق الله مولانا العزيز ہر قسم حمد و تنا تعریف تمجید تبدیش اس مالک الملک رب عزت وحدہ لاشریق نائق ہے کہ جس نے اپنی ساری مخلوق جو انسان آلہ اور ارفا بنایا اور سارے انسانوں انسان اپنے انبیاء کرام علیہم ہم والسلام نو بلند درجہ عطا فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام سارے انسان چنے ہوئے اور منتخب بہترین انسان سناؤ اور انتخاب نو اللہ نے اپنے قبضے اور اختیار اندر رکھا نہ کسی کوئی مشورہ لیا نہ کسے نو امیدوار بن کا حق دیتا بلکہ اپنی منشا دے مطابق جدوں چاہا جنہوں چاہیا اپنا نبی بنا دیتا ہی مسرا ساتھا سبق گزشتہ دو تین جنیا تو یہی چل رہا ہے امبے آ کے رام علیہ السلام جس ویل آئے انہوں نے آ کے اللہ کا پیغام لوگ سنایا اللہ کی طرف بلایا سامنے سب تو پہلی رکاوٹ انہوں نے انکار دا سب تو بڑا سبب اور وجہ اے بنی ابعث اللہ بشر اور کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ نے کسی بشر نو رسول بنا دیتا ہوئے. کوئی بندہ رسول بن کے آیا ہوا والے ہی مسلم انہوں نے سامنے پیدا ہوئے انہوں کا بچپن گزریا انہ کی جوانی بیتی سارے معاملات قوما جاندیاں سن کے بشر ہونا کوئی شک اور شبہ نہیں چی. اس واسطے انہوں نے فوراً یہ بات کہہ دی کہ یہ تو انسان ہے بشر ہے بندہ ہے آدم علیہ السلام دی اولاد نل کا تعلق ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا اے رسول نہیں ہو سکتا اللہ وحت لا شریک نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اصا جن بھی رسول بھیجے جن بھی نبی مبعوث فرمائے علیہ السلام تو سارے دے سارے ہی بندے سن آدم علیہ السلام دی اولاد سن اور سارے ہی مرد سن کوئی عورت نبی نہیں بنائی وبا جن نے رسول بھی ایسا بھیجے اور بنائے نے وہ سارے مرد اور انسان سن الس یہ بات اختصار نز کیتی جا چکی ہے کہ پیغمبر اور رسول اگر انسان نہ ہوں نہ ہوں بندے نہ کہ ہوں انسان کی طرف نمونہ بن کے کس طرح آ ضرورت اگر دے نال نہ نے جیڑیاں باقی دے نال نہیں کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے بولو براغ ہے رشتے داریاں ہیں اگر یہ سارا سلسلہ نہ ہوں گا کہ وہ رسول نمونے نہیں بن سکتے سن انسان واسطے نمونا بنے ہی اس واسطے نے کہ وہ کسے دے بیٹے ہیں کسے دے باپ ہیں کسے دے خامد ہیں کوئی انہ کا سسر ہے کوئی انہوں کا دا داماد ہے وہ سارے رشتہ داریاں پیغمبر موجود ہے جڑیاں کہ باقی ماندہ انسان ہو سکتی اسی فطرت کے تحت وہ آئے جڑی فطرت ایک آم انسان دی ہے لہذا انہوں نے زندگی گزاری قدم قدم سے اپنا نمونا سڈے سامنے پیش کیا نبوت بے تقاضیاں جو سب تقاضے پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ بشر ہو بندے ہون اور انسان لیکن کامل ترین انسان بہترین انسان ساری انسانیت کا نچوڑ دوسرا تقاضہ رسالت کا یہ ہے کہ اتنی انہوں اللہ کا منتخب شدہ منیے اور اللہ کا چنیا ہوا تسلیم کر کے کیا گیا ہے رحبیت کہ اللہ نے یہ نعمت خود انہوں عطا کیتی ہے رسالت والی بہت بڑا انعام ہے جہاں اللہ نے کسی بندے نے دیکھا اللہ ہی رسالت کوئی معمولی انعام نہیں ای ای ای ایسی بڑی نعمت ہے کہ کوئی دوسری نعمت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کسی نو رسول بنا دیتا ہو دشہ جمے حضرت موسا علیہ السلام کی مثال عرض کیتی گئی سی کہ کس قسم دے حالات اندر امتور چ نکلے نے مدین اندر پہنچے ایک عرصہ اتنے گزارے حضرت شوایت دیا بکری چرا دیا ہوئی انہوں جاوضہ طے کیتا گیا سی دے مطابق او عرصہ جس ویلے پورا ہویا حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح وما نی سیا ججم تشرن کا لاتے تع ہوئی سی کہ تھی کم از کم میرے کو میرا بکریاں چراؤ. اگر دس سال پورے کر دے بہت ہی اچھا ہے لیکن رہنا پے گا پھر میں اپنی ایک بیٹی دا نکاح تک کر دیا یہ عرصہ گزر گیا بیٹی دا نکاح موسا علیہ السلام نل کر دیتا اور فرمایا جاؤ بیٹا ہن واپس اپنے شہر جا کے زندگی بسر کرو واپسی دے دفر کے دوران حضرت موسا علیہ اسلام اللہ نے نبوت عطا نبوبت کدی انہوں نے و گمان اندر یہ بات نہیں سی آئی انہوں نے کدی سوچو تک نہیں سی کہ میرے سے اللہ اس طرح انعام کرنگے. میرے کرنی بڑی رحمت کی بارش ہو جائے گی حضرت عیسا علیہ السلام کا قصہ پرانے مجید اندر بڑی تفسیل موجود ہے اور وہ او ایک منفرد شخصیت ہے اپنی مثال آپ ہیں اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام اسلام بغیر باپ سے پیدا کی لوگوں یہ بڑا تعجب ہوا بڑی حیرانگی کا اظہار کیتا گیا خود انہ دی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جس ویل ان پیغام ملتا ہے وہاں بسارت ملتی ہے کہ وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں آبادی تو دور ایک چشمے سے جا کے کپڑے دھو رہی ہیں پرتے اندر بیٹھ کے پہاڑا بھی اوٹ اندر اچانک سامنے ایک انسان نظر آ ہے دیکھ کے قبر آ گئی ہیں, پریشان ہو گئی ہیں کہ یہ کون ہے اجنبی آدمی غیر محرم شخص سناچے فرمایا کہ اگر تیرا ارادہ نیک نہیں اچھا نہیں کہ میں اللہ کو لو تیری شرط کو بنا منگا وہ دراصل حضرت جبری علیہ السلام سلام انسانی شکل اندر نظر آ رہے نے فرمایا اے اللہ کی بندی میں سے اللہ کی طرف تیرے واسطے ایک خوشخبری لے کے آیا ایک بشارت لے کے آیا تیرے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوا ایک بچے نہ جنم دیں گی تو پہلی پریشانی سے بھول گئی کہ یہ اجنبی کون ہے یہ غیر محرم کون ہے میرے واسطے کسی مصیبت کا سبب نہ بن جائے کہ یہ دوسری پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کی کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو گا میں ایک بچے کی ماں بنا گا؟ فورن بول دیا نے لم یم سسنی بشار ولم اکو بگی اے تو کی کہہ رہے ہیں میری تو شادی نہیں ہوئی کسی مرد نے میں میرے حد تک نہیں لگایا چھوڑا تک تھی لم یم سس نہیں باشا دو ولن آپ میں کوئی بد کردار عورت ہاں کہ میرے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوئے اور او نتیجے اندر میرے آ آن بیٹا پیدا ہو آلہ حضرت جبریل علیہ السلام کردار بھی بڑا آلہ ہے تر کوئی غلطی بھی ایسی نہیں ہوئی کذالک جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل درست اور ٹھیک کہہ رہی ہے. آلہ رب ہو کے لیکن میں جڑا پیغام دے رہا یہ تیرے رب کا پیغام ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کر کے دکھا دینا وہ کم بھی مشکل نہیں اور یہی بات اسے گئی کالا کزاد کال رب ہوگا ال مریم تیری بات صحیح ہے بالکل درست ہے لیکن تیرے رب نے یہ فرمایا ہے ہوگا الیا ہائی کہ یہ کم میرے واسطے بالکل معمولی ہے کوئی مشکل بغیر باپ دے بیٹے کا پیدا کرنا بغیر باپ دے اولاد دینا تیرے ہوگا الیا ہائی بالکل اللہ کراس بڑے بڑے اعتراض ہوئے لوگ نے حضرت مریم علیہ السلام بہتان لگائے بدن کوشش کی تھی. لیکن اللہ وحدو لاشریک نے ایک بہت بڑا انعام انہوں دن دے ہاں وہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے جن ای ابن مریم بن کے آنا السلام اعتراض کرب دسایسا دی پیدائش تے بڑا تعجب ہو رہا ہے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ بغیر باپ دے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے بغیر شادی دے کسی عورت دے ہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے عیسیٰ دا تو باپ نہیں تھی، تسی آدم نی دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں تھی، اگر اسی دو بغیر پیدا کر سکتے ہیں تو ایک تو بغیر پیدا کرنا کہڑا مشکل کام عیسا واہلے آدم ایتا رام جس ویل ہے سورہ مریم بڑی تفصیل اس مسئلے بیان کیا شری فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًا بشارت ملن تو بعد آسار پیدا ہونے شروع ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام اپنے پیٹ اندر بوجھ محسوس کرنے لگ پئیوں اور سچ مچ اللہ دے حکم نال ایک بچہ پیدا ہو رہا جس وی ولادت کا وقت آیا بچے کی پیدائش کا مرحلہ آیا آتی تو مت قبلا وکنت منسی من پھر اپنی عزت کا سوال پیدا ہو گیا کہ ہن لوگ مینو کی کہیں گے میرے بارے ہم دسے میں گوئی ہون گیا انگوشت نمائی ہو گئے گی یا قبلا ہا گا ہائے افسوس میں مر جی موت آ چکی ہوں کہ منسیمران کی بیٹی مریم بھی ہے سی میرا نام بھی مٹ چکا ہوں موت آ چکی ہو آواز آئی مریم تو کیوں افسوس کر رہی ہیں کیوں غل کر رہی ہیں قد کے تخ تک وہ کے بے جز نقلا تو سائی کے شرم دیماری کروں بار نکل گئی مریم علیہ السلام اللہ اکبر ایک چشمہ جاری کر دیتا اللہ وحدہ شریف درخت کھجور دار جا مدت تو خشک ہو چکا سی تنا ہے کوئی پتا نہیں کچھ نہیں کوئی چینی نہیں وہ قریب جا کے بیٹھ گئی ہوں آواز آئی رکن ملتا ہے بہ جی کہریم یہ جڑا کجور دا سکا ہوا تنا ہے جہی تے کوئی پتا نہیں کوئی تہنی نہیں کچھ نہیں ذرا یہ پکڑ کے تو ہلا کے سی حضرت مریم علیہ السلام اس آواز سن کے اس حکم نجور دے تنے پکڑ کے تو ذرا زور لگا دیا وہ ہلان کی کوشش کردیا نے اللہ فرما دینے تو آ رہی کہ روتابن جنی آ مریم دیکھتے سی تیرے تیر اس تلے تازیاں کھجورا کس طرح اتارنے مفسرین نے بڑی تفصیل لکھیت کے تحت ایک تو یہ کہ وہ موقع ایسا ہوں ہے کہ ولادت واسطے بچے ننم دن واسطے عورت نچ زور لگا کی ضرورت ہے یہ اللہ نے ایک فطرت رکھی تنے کے زور لگا خوراک ایسی چاہیے اندر گرمائش ہو خون اندر پیدا کرے گرمی پیدا کرے زور لگ رہا ہے کھا کس طرح سما بن دیتا ہے اللہ علی کے روتا والی جنیہ روتاب جنی آ تاریا نال, نال مریم تسلی دیتی جا رہی ہے. اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کوئی یہ شاخ نہیں کوئی پتا نہیں کچھ نہیں اگر اس تنے کھجورا لگا سکنے ہیں تو بغیر باپ دے تین بیٹا نہیں دے سکنے اپنی طاقت اور قدرت دیا نشانیاں دکھا رہا ہے من اللہ تخ حکم آ گیا ہے کہ غم نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا اپنے رب سے بدگ نہیں ہونا اللہ نے بیٹا دتا بچے کی ولادت ہوئی ہوں دن باہر گزارے مریم علیہ السلام بیٹے نکیا طرف چل پی ادھر گھر بھی چور پیا ہوا سی کہ مریم کتنے چلی گئی وہ تلاش اندر نکلے ہوئے سر جس ویسے آزادی کے قریب پہنچی اگو وہ تلاش والے دیگر لوگ سارے آ گئی دیکھا کہ ایک نوزائیدہ بچہ چھوٹا جا بچہ مریم نے گود اندر چکیا ہوا ہے سر ہوں تانے شروع ہو گئے مختلف قسم دیاں آوازاں شروع ہو گئیاں یا ہارون ما کان ابو کمرا اص و ما کانت بغیا لوگ کہنا شروع کر دیتا اے ہارون دی بہن اے عمران دی بیٹی مریم مہکان ابو کے مرا اص تیرا باپ سے بڑا ہی شریف آدمی تھی ماں پہ نت ان کے بڑی آری ماں سورج بھی نہیں سی دیکھا تخت جی ان پڑی ایک ہی, ہی غزب آیا ہے اللہ تعالی کی طرف حکم ملیا ہوا تو بولنا نہیں اللہ اکبر تیرا دفاع ابھی تیری معصومیت کا ابھی ثبوت دیا گے نہیں بولنا ادو مریم چپ ہے ایک روایت اندر آ ہے کہ انہوں نے زبان نل جو کچھ کہہ رہے سن کہہ رہے سن مریم بولتی نہیں چپ ہے ہوں کچوکیوں لے شروع کر دیتے کہ دیکھو ہم بولتی بھی نہیں دستی بھی نہیں جس جسے معاملہ اتنے پہنچیا اللہ پرماد نے رت کے لیے حضرت مریم نے کس طرح کالو کئی فنو کر لے من فی لگے دیکھو کل دی بچی سارے بےوقوف بنا رہی ہے اسی کی پوچھ رہے ہیں کہ ہوں بچے دی طرف اشارہ کر لیے کہ دے یہ پوچھو اے بھلا کوئی گل سن یہ ہے سمجھ ہے یا کسے کسی سوال کا جواب دین دے قابل ہے یہ کس طرح سانے گا کہ کون اللہ دی غیر جوش اندر آ گئی کہ ہوں میری بندی تے بڑے حملے ہو رہے ہیں بڑی الزام تلاسی ہو رہی ہے کہنے لگے کئی بنکانا یہ دھد پیندا تو جن گود چکیا ہوا ہے سارے سوالوں کا جواب کس طرح دے گا حضرت عیسا علیہ السلام نے دودھ چوسنا چڈ دتا متوجہ ہو کے فرمان لگے ابد اللہ میرے بارے اندر کوئی ایسی وسیع گل نہ زبان چو کڈیا جائے تے میری نفر اعتراض کر رہے ہو نو زبلا سم نو زبلا ان سارے اعتراضات دا اتراضات کا کہ اے ناجائز بچہ ہے یہ مریم دی کسی غلطی دا نتیجہ ہے نعوذ باللہ من نو زبہ عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہاں اللہ کا فرما بردار اور موسی ہاں تو تصیں میرے نسب بارے اندر شک کر رہے ہو آئی کتاب وجعلنی آبی میں کتاب لے کے تاریخ نبی بن کے آ رہی اللہ اس طرح نبی بنا دا ہم دیکھو ماں سے کس قسم کے اعتراض ہو رہے ہیں تانے دیتے جا رہے ہیں الزام تراشی ہو رہی ہے ماں کی عزت کس طرح خراب کرنے کی کوشش کی تھی جا رہی ہے اللہ نے جہا بیٹا دیتا ہے بیٹے نے کہا کہ میں تے اللہ کا فرم بردار بنتا ہاں اور خبردار میری ماں نے دارے اندر بھی کوئی اوسلف نہ بولیا جی میری ماں پاپ دامن ہے میں تے اللہ کی طرف ایک نشانی بن کے آ رہی تو نبوت اللہ دیا جن چاہیے نبوت واسطے کوئی الیکشن نہیں ہوا نبوت واسطے کسی نل مشورہ نہیں اللہ نے کیتا کوئی پلیننگ نہیں کیتی گئی خواب و خیال اندر بھی باہر نہیں سی اللہ نے نبی بنا دیتا دو نبی ایسے نے آلے ہم سلام اللہ نے بچپن اندر شیر خارگی کی حالت اندر جس ویلے وہ دھوپ پیندے بچے سن ان بلایا اور انہوں اس ویلے نبوت کو ابھی ادا کی تھی اور انہوں نے کیا کیا سی اللہ کے نبی ایک تو حضرت عیسا علیہ السلام اور دوسرے نبی اسی صورت اندر انہوں کا بھی ذکر موجود ہے وہ ہیں حضرت علیہ السلام ورنہ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام رسالت اور نبوت چالی سال کی بعد عطا کی دی اللہ دی جس کچھ تجربہ ہو گیا ہے عمر کچھ پختہ ہو گئی ہے تو پھر نبوت اور رسالت عطا ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال عمر پوری ہو گئی ہے تو پھر نبوت پر لیا گیا اور آپ کی نبوت سے بھی بڑے اعتراض ہوئے لوگوں نے بڑا کچھ کیا اللہ نے قرآن اندر بیان کیا جو جو نے کیا اور جس کی جس کی روسول اللہ جس ویلے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان نبوت فرمایا کو سفا کے قوم کے اعلان کیتا سب تو پہلو اپنی زندگی وہ سامنے رکھی فرمایا لَبِسْتُ تو عُمُرًا کم ہو اے میری قوم اے مکے والی میں اپنی عمر کا ایک حصہ تے اندر گزار چکا چالیس سال تر میں رہا ہوں لبس لَبِسْتُ فی عُمُرًا او مم دن تو پہلے اب گزاری ہے تو گزاری اندر ہر بجت تو منہیں ساہ دے کن او کہا جی با تچ بولدیا سنیا ہے یا میری زبان تو کدی کوئی جھوٹھی بات بھی سنی دی جی سال دا حصہ سامنے رکھ کے دیکھو سوچو جواب دیو بجت تمہیں انہیں ساہ دے کن او کہا جا میرے کو سچ سنتے رہو یا وہ کوئی جھوٹ بول رہے بیک آواز سارے حاضرین نے جڑے جی کو سب سے موجود ہیں اس ویل سارے نے بیک آواز وجدنا کا اللہ سد کن یا محمد صلاحی وسلمد صلاح والے وسلم ماں وجد نہ کا اللہ سدھ ساری زندگی چالی سال جی گزارے ہمیشہ پر مایا اچھا اگر میں اچ کوئی بات تما کہ وہ بھی سچی والے کہ لگے این لمبی زندگی گزارن والا شخص ان کدی چوز نہیں بولیا जेडी बात अब तुसी करोगे सानु की, वो ते अंदर ताम हो सकता है, केडी रुकावट बन सकती है कि अच्छा ना समझिए जो कुछ कहोगे वह भी सच्चा ही समझा इतने भी बात खत्म नहीं की फिर फरमाया अगर मैं ये कह जिस पहाड़ी के उ बैठे हुए ये तामन अंदर ये थले दुश्मन का एक लश्कर छुपया हो एक पौध छुपी बैठी تو اس اندر ہے کہ لشکر چھپیا ہوا ہے تو ابھی یہ بھی سچی من لو ای تصدیق کروا کے اپنا کردار اور اپنی زندگی سامنے رکھ کے کچھ کے نظر آ ہیں قریب ہی ہے میرے وہ دوست اور بزرگ جنہوں اللہ نے موقع دیتا ہے انہوں کے ذہن اندر سارا نقشہ آ رہا ہے کہ پہاڑی کن دور ہے بیت اللہ بیت اللہ نظر آ رہے ہیں اشارہ کر کے فرمایا اترک اللہ تبالعزہ وقول لا الہ الا اللہ اے بیت اللہ اندر اللہ دیکھارا مجھڑے تسی اپنے حد حمل بنا بنا کے لات منات عزہ حبل تن سو سچ بچ رکھے رہنے یہ نہ تو کچھ سوار سکتے نق کر دونوں چل کے لا الہ الا اللہ جس ویلے اعلان لے ایک لمحہ پہلے جیسے یہ رہے سر کہ ساری زندگی کبھی کھوس نہیں سنیا بھی سچ من لواں اگر یہ کہو گے کہ لشکر چھپے ہوا پہاڑی کے تھلے یہ بھی بات تسلیم کر لو گے وہ سارے لگتا ہے محمد سو رہے محمد ایک شخص ہستی اوسی جن وی کیا سدق یا رسول اللہ اور او شخصیت تو ہستی ابو بکر سک جیختی تھی رضی اللہ علیہ وسلم. کا مقام اپنا ہی ہے کے اکبر نے اس ویلے بھی کیا فرما رہے الہ الا اللہ. اللہ ہی ہے جسے کوئی سب کچھ جن یہ طاقت اور قدرتی ہے پہلا رسی عمل سے کہ ضرور بولیا تھی اس تو بعد پھر دو چار ایسے مل کے بیٹھ گئے اور دو چار اتے مل کے بیٹھ گئے گلان باتیں شروع ہو گئی کہ لو جی آخر نتیجہ نکل ہی آیا دیکھا جی محمد نے نبوت کا ایلان کر دلہ والے ہوں آپ کی پہلی زندگی بچپن تو لے کے انہوں بیان کر رہے ہیں کہ باپ دیکھے ہی نہیں در حالات پہ غور کرو کہ لگے باپ دیکھئے ہی نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تو پہلے ہی باپ بہت ہو چکا ہے پیدا ہی یتیم ہوئے اس واسطے یتیما کا بڑا خیال یہ احساس تھی کہ یتیم نال کی سلوک ہونا یتیموں معاشرے اندر کی مقام ملتا ہے یہ ساری زندگی احساس رہا محمد رسول اللہ صحیح. اور اعلان فرما دیتا آنا و کام لہو اور ہی کہنا اور کما کال صلی اللہ فرمایا اگر کوئی شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے یتیم دی پرورش کر ہے کوئی یتیم ہو دا کوئی اپنا عزیز ہوے رشتے دار ہوئے قریبی ہوے کوئی تعلق ہوئے یا کوئی غیر ہوئے آنا وا پھر یتیم لہو او دا لگ ری یتیم رشتے دار ہوئے یا غیر ہوے جا کسی یتیم دی پرورش کرے کفالت کرے کسی یتیم پالے فرمایا جس طرح اے دو انگلیاں آپس اندر یعنی میں اندر کہ جنت اندر میرا او دا مکان اس طرح ہاں یتیم لہو او ری کہا کہ جنہ یہاں انگلیاں دی طرح میرا او دا مکان جنت اندر اس طرح ملے ہوئے یتیمی کا ساری زندگی احساس رہا محمد الرسول رسول اللہ یتیم ہوئے سلوک کا پوری طرح شعور ریا محمد ال رسول اللہ علیہ وسلم لگے باپ دیکھے ہی نہیں ان ولادت تو پیدائش تو پہلے باپ فوت ہو گیا چھ سال کی عمر اندر ماں سفر کے دوران فوت ہو گئے اللہ ایک گرا در صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کس طرح کیتا ہے حالات کی پیش آئے نے پرورش کس طرح کی پھر مقام کستے پہنچایا ہے ببا ارس اللہ کا سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجیے محمد نرخ چھ سال کی عمر اندر سفر پیدا رہا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ تو واپس آ رہے ہیں ماں بڑے چا بڑے پیار نال لے کے گئی کہ چل تیر ننہال تیرے, تیرے نانکیا ملا دیا وا حضور ننہال مدینے سن خوشی خوشی سارے مل کے واپس مکے دی طرف آ رہے نے یہ اللہ دے علم اندر سی نا کہ ماں نے رستے اندر ہی انتقال کر جانے ماں کی موت رستے اندر ہی ہو جائے اللہ دے اصول اور قانون بدلتے نہیں کوئی بھی ہوگی وَلَمْ تَجِدَ اللَّهِ <تَبْدِيلًا> قرآن اندر اللہ نے ایلان قانون کبھی نہیں بدلنا ہوا دیکھو گے نہیں. دی اندر کوئی آ جائے وہ فیصلے کے کوئی آ جائے اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا مقام ابواہ ہے اس کا نام جیسے حضور دی والدہ دا انتقال ہوا سل والے ابواہ یہ پرانا نام ہے جہاں حریف دیا کتاباں موجود ہے اور اج کل او نام ہے یمبو ایک چھوٹی جی بندرگاہ ہے مدینہ منورہ تو جس ویلے مکہ معظمہ کی طرف یا جدے کی طرف آئیے کہ یمبو ایک سی پورٹ ہے بندرگاہ ہے چھوٹی جی اتنے انتقال ہوا سر آپ دی والدہ ماش ایک سفر کے دوران سیاب بیان کر دینے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آپ نے فرمایا اتنے کچھ دیر آرام کرنا ٹھہرنا ہے،, ہے روک دیتا اسی خیمے لگائے کوئی لیٹ گیا کوئی بیٹھ گیا کوئی کھان پکان اندر مصروف ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نس گئے چلے گئے جس ویل سان پتا چلیا اور کافی دیر ہو گئی آپ واپس تشریف نہیں لے آئے تلاش اندر نکل پی ساتھی کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا کہ خدا نہ خاص تھا دشمن کے ہر پاسے کلرے پے بکھرے پے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کوئی تکلیف نہ آ جائے تلاش واسطے نکلے ہوئے ہیں سب تو پہلے نگاہ پہ عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا جلدی جلدی اگے بڑھے قریب پہنچ کے محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو آپ چل رہے خوشی ہوئی کہ آپ مل گئے لیکن افسوس اور ایک تڑکا جہاں دل کو لگ گیا کہ آپ تو رو رہے ہیں خدا نہ خاص کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو جلدی نہ لگے بڑے خدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے جی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جا آپی جو آنسو کیوں چل رہے ہیں مجھے جلدی نہ دسو ہاں ہاں میں کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے اج دلے سنت اللہ تبدیلا کہ میرے قانون نہیں بدل سکتے تھی کدی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کا کوئی قانون بدل رہا ہو اگر پوچھتے ہیں کی گل ہے اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تھی آپ پتا کی فرمان فرمایا ہاں ہاں قبر ماں ماں سے بیٹھے رو رہے ہیں آنسو چل رہے ہیں محمد الرسول اللہ, اللہ بات پلے بندن والی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے فرمایا اے عمر یہ میری ماں دی قبر ہے میں اللہ کو اپنی ماں دی قبر تے اون دی قبر دیکھن دی اجازت منگی اللہ نے مینو اجازت دے دیتی جس ویلے میں ایتھے پہنچ گیا تو میں اجازت منگی اللہ نے اپنی ماں واسطے بخشش دی دعا کرو پہ اللہ اللہ نے انکار کر دے. اجازت نہیں دی تھی. رو رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے والے یہ زندگی دے یہ واقعات سارے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جی باپ تے دیکھے ہی نہیں یتیم پیدا ہوئے ماں بچپن اندر سفر دے دوران بہت ہو گئے دے نے اپنے سپرد لے لیا لیکن دو سال بعد دادا بھی چلا گیا پھر چچے نے پالیا ابو طالب نے ابو طالب نے حق ادا کر دیتا پالن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرمانے دینے کہ اپنی اولاد نو بھی زیادہ عزیز اور پیار میارا رکھا مجھے محبت دتی ہے شفقت یہ سارا کچھ بیان کر کے مکے والے کہہ چی کی رہے ہیں کہ دیکھو اس قسم دی جس شخص دی زندگی گزری ہوے اینی وی چھال ماری انہیں ہن نبوت مت کا کر بیٹھا کہ میں نبی ہاں میں رسول ہاں اللہ صلی اللہ اس تے انکار کر دے جھوٹ کہ بول رہے ہیں کہ کسی نے, نے رسول بننا ہوں نبی بننا ہوں قرآن کسی سے گطرنا ہوں تے مکے چوہدری آدمی, آدمی ہے چوہدری آدمی امیر کبھی شخص ہے یہ قرآن اتردا رسول وہ بندہ محمد رسول کیسے بن گیا یہ کس طرح رسول بن گیا اور چوہدری نے نام بھی نے نام لے ابو بڑا چوہری آدمی ہے بڑا امیر کبیر سردار آدمی اتنے موجود یہ یتیم جیڑا پل پڑھ کے جوان ہویا یہ نبی بننا سی ابو جال لو نبی بننا چاہیے تارک نے ایک بڑے امیر کبیر آدمی کا نام لیا کہیں لگے ابھی یلیل چودھری اور سردار آدمی اپنا بکواس کی تھی جو کچھ اللہ کی طرف جا جواب آیا نا وہ سننے والا پہلے تو فرمایا اہم یکون رحمت ربت اے میرے ابیب محمد صلی اللہ علیہ انہیں یہ نبت نسالت نو سمجھا کیے یہ کوئی چیئرمین ہی ہے رسول کوئی ایم ایل اے یا کچھ اور ہوتا ہے یہ رسالت کو سمجھا کیے رسالت اور نبت میرا ساری کائنات اندر کسی بندے واسطے سب تو بڑا انعام ہے جنہوں میں دے دوں فرمایا یہ اندر جڑے اعتراض کر رہے ہیں مختلف قسم نیاں باتیں کر رہے ہیں کدی اتنے بیٹھ جاتے ہیں کدی اتنے جا بیٹھتے ہیں انہوں ذرا پوچھو گا کہ یہ میرے رب دی رحمت ہے وہ اپنی رحمت خود تقسیم کر کردہ یا نے تو انہیں تھی ہوئی ہے کہ تیسر تقسیم کرو جی دے دیو یقسمون رحمت ہے ربک یہ پوچھو کہ میرے رب دی رحمت تھی تقسیم کر یا میرا رب خود کر دوں بعد ایسا تماچا انہوں نے ماریا ایسی درگت انہوں نے بنائی تو نو قسم نہ بھائی نہ پچھو کہ روٹی دے لے کھاؤ نہیں تو بھکے لگ کھاؤ اور رسال کا تسی تقسیم کرو روٹی وہ دینا ہے کانے ہو وہ نہ دے تو کتوں نہیں مل سکتی وہ نہ چاہے تے پانی کا ایک گیس پی ستے <speaking in foreign language> پوچھو تو سہی کہ یہ جا ٹھنڈا میٹھا پانی کڈ کڈ کے زمین چو دی ہو پی دی ہو جان پیاس لگتی ہے اگر میرا رب اس پانی نو تھلے تھلے لے جائے حکم دے دے کہ تھلے چلا جا پوچھو اے جڑے تین سو ساٹھ یہاں نے بیت اللہ اندر میرے شریق بنا کے رکھے ہوئے ہیں اے سارے مل کے یہاں کے کچھ ہول کے پمئی کسے اندر طاقت کے وہ زمین چاند کا کوٹے کو بار کٹ کے دکھا دوٹی میں دیا تو کھاؤ پانی میں پیو پھر رسالت اور نبوت نبوبت تقسیم کرو یہ کتوں کا انصاف ہے اللہ دے نبت اور رسالت جنو چاہ اللہ نے بنایا جنو چاہیا نبی جنو چاہیا اپنا رسول علیہ وسلم یہ دوسرا تقزا ہے رسالت اور نبوت کا وحدیت کہ یہ اللہ کا انعام ہے ہبا کا لفظ ابھی سارے سنیا ہبا ہبا وہ اعم ہوں کہ جیسے بدلے اندر کوئی چیز منگی نہ جائے یعنی تحفہ ہو چیز ہے اتی یا چیز ہے ہبا ایک ایسی چیز ہے کہ دے بدلے اندر کبھی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ کوئی چیز ملے گی اللہ بہار پہ اللہ کے سارے نام ہی نے اللہ سڈے تو کوئی تو نہیں رکھتا کہ میں اے اے اے دیتا ہے کہ اے کو میں یہ دگو مبا اور اگر کوئی ہبا کر کے کوئی چیز واپس لینا دنیا اندر رہتے آلات پیش آ سکتے نو. کہ ہبا کر دیتی کوئی چیز تو پھر واپس لینا چاہتا ہے کوئی مثال حدیث اندر بڑی عجیب و غریب بیان فرمائی رسول اللہ حدیث کے الفاظ نے ار ہی کر ہی کہ جڑا سخ ہبا کر کے کوئی چیز پھر انہوں واپس لین کی کوشش کرتا ہے وہ ایک ایسا کتا ہے جڑا کہہ کر کے خود اپنی کہہ پھر چٹ لینا ایک کتا ہے صرف ایک جانور جڑا کر کے اپنی کہہ پھر خوب چٹ لینا اور کھا لیں. ار راجع فی حباتے ہی لینا جے کہے ہی یہ حدیث کے الفاظ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو نبوت اور رسالت حبا ہے اللہ کا کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آ کہ اللہ نے وہ رسالت واپس لی ہوگی یہ یودیاں نے عیسائی کے الزام لگائے عیسائی نے یہ یویاں بارے اندر ایسا باتاں کی وقالت اتل یہ دئی ستن نسارا وقالت شای وکال ات نسارا لہو دو الا نے کہا کہ عیسائی جھوٹے نے کوئی کتاب نہیں ہے کا کوئی نبی نہیں عیسائی نے انہوں کے بارے اندر یہ الفاظ وقالت لیست کہ وکال اتن نسارا کہ جھوٹ کوئی نبی نہیں کوئی کتاب نہیں اللہ فرما تورات پڑھ کے انجیل کہہ رہا ہے موسا کے ایمان لیا کا دعویٰ کر کے عیسا نو جھوٹا کہہ رہا ہے ارے دوسرا انجیل پڑھ کے تو جھوٹا کہہ رہا ہے اور عیسا کے ایمان لیا کا دعوی کر کے موسا نو جھوٹا کہہ رہا ہے بہ میت لو نل کتاب انہوں نے شرم کتاب پڑھ کے پھر ایک دوسرے سے الزام لگا رہے بہتان لگا رہے اور جھوٹا سابت کرنے کی کوشش کر رہے تو پہلے بھی کئی ایسے بدبخت آئے جنہ نے اس قسم دے نبیاں کا انکار کیا ندیاں الزام لگائے اچ کل سڈا جہاں مسئلہ چل رہا ہے توہین رسالت کا تو مراد بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی اور رسول کی توہین اس طرح ہے جس طرح سارے رسولوں کی توہین کسی ایک نبی کا انکار اس طرح ہے جس طرح سارے, سارے نبیوں کا انکار کیونکہ نبی کا مقام اور مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں وہ اللہ دا چنیا ہوا اللہ دا ہوایا, اللہ دا منتخب کیا اللہ کے انتخاب سے اعتراض کرنے والا شخص کدی بھی اللہ ہاں نجات نہیں پا سکے گا وہ مسلمان ہونے کا دعوی کرے بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کے انتخاب سے اعتراض کرے اللہ ہاں دہاں نجات کا کوئی بھی رستا نہیں کسے بھی نبی دی شان اندر گستاخی کرنے والا اسی قسم دی سزا کا مستحق ہے جس قسم دی سزا کا وہ مستحق ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر گستاخی کرنا <تصفح> سارے واسطے عیسا علیہ السلام بھی محترم ہیں موسا علیہ السلام بھی قابل عزت ہیں باقی انبیاء بھی اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہیں سڈے کو اندر ایک کروایا گیا ہے کوئی بھی فرق نہیں جس مقام اور تی کسی نے نبی نو رکھا ہے ابھی اسی او سے ہی مقام اور اسی او درجے سے نبی تسلیم کرنے اور مرنے فرق صرف یہ ہے کہ ایمان اسی سارے نبیا سے رکھنے لیکن حکم اے ملے ہے کہ اطاعت اور فرما برداری تو محمد بھی کرنی کی کرنی صلی اللہ علیہ کتاباں سارے سچا اور برحک ماننے جی اتاریاں لیکن حکم اتنی قرآن کا مننا ہے کیونکہ اس کتاب نے آ کے پہلے سارا کتابوں منسوخ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری پہلے سارے انبیاء دی نبوت ختم ہو گئی اور نبی سن اپنے دور اندر اپنے زمانے اندر قابل عزت قابل احترام قابل اطاط دی اطاعت واجب سی وہ دی امتوں تے لیکن حضور دی تشریف آوری نبوت دا وقت اور دور ختم ہو گیا قرآن کے آن سابقہ کتاباں جہاں نے او کل آدم ہو گیا انہوں سے عمل کرنا ختم ہو گیا جس طرح کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیا کا انکار ہے کسی ایک نبی کی اندر گستاخی سارے اندر یادی گستاخی ہے اس سے طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کا انکار گویا سارے فراہمی کا انکار ہے کسی ایک حدیث کا کوئی انکار کر دے حدیث صحیح ہوگی صلیم کے مقابلے آپ کا فرمان آپ کا اور فیر جو کچھ ہے وہ سارے واسطے واجب ہے وہ سارے واسطے ضروری ہے کہا کریے لیکن سارے انبیاء کے ایمان لے سا اس طرح ضروری ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ نے اس چیز سے تو طرف اتاری گئی ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی طرف کی اتاریا گیا قرآن ان من قبلے کا تے او تے بھی ایمان رکھ امبیاں بھی, بھی سچا ماننے ہیں دی شان اندر گستاخی کرنا بھی اس طرح کا جرم ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر گستاخی کرنا لہذا حفز ناموسے رسالت کا منہ اور مطلوبی یہ ہے کہ اللہ نے جن نبی بھیجے آدم علیہ السلام تو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی سڈے واسطے قابل عزت اور قابل احترام نے انہ سارے کی عزت انہ سارے دا ادب سڈے واسطے لازم اور ضروری ہے کوئی بے ادب کسی نبی کا بے ادب بھی ایماندار نہیں ہو اللہ کا بھی عطا فرما رہے کہ نامو سے رسالت علم بردار بن جائیے یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ای ایمان ہے اسی چیز کا نام ایمان ہے اگر کسی شخص کے پلے اس قسم کا ایمان نہیں تو نجات ممکن نہیں سے رسالت دے علم بردار بن جائیے. ہو ہر ہے اپنے نامو اندر گستاخی برداشت کرے یا کوئی ایسا قانون بنایا چاہے جہاں کسے نبی دا گستاخ جہنوں سزا نہ مل سکے وہ کمینا ہے وہ دیتے خدا دیاں لانتا ہیں بے شمار قیامت تک وہ ملعون ہے جڑا اللہ دے نبیا دی شان گی کوئی جرم ہی نہیں سمجھ دو چور ان ملک تو بار کٹ کے بہت بڑا کارنامہ انجام اپنے واسطے جہنم خرید لیا اگر تو بغیر مر جان ایسے شخص جہاں بھی اندر ہاتھ ہے تو اس بات اندر سان کوئی شوہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے واسطے جہنم خرید لیا اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی جرت کرے گا کوئی ایسی کوشش کرے گا ان شاء اللہ گی کرنے کی کوشش کرے گا, انشاءاللہ اللہ کا عطا فرمائے گا. وآخر ان شاء اللہ اللہ سبھی کتاب ان رہے گا آخر اللہ کچھ طرف صحت واسطے دعا دیا درخواستیں نماز خلو سے پریشانیاں اطمینان سوال کسی دوست نے کیتا ہے میں جو کچھ ادو تو سمجھ سکا وہ اے ہے کہ اگر کوئی شخص کروں سنتا پڑھ کے مسجد اندر آد جی نیت نل کہ کیا مسجد اندر آ کے او پھر دو رقطا پڑھنیا ضروری نہیں یا وہ ہی کافی ہو جانتی حدیث اندر آ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے وہ پہنچیا کہ آ کے بیٹھ گیا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اٹھ بھائی پہلے دو رقطاں پڑھ پھر بیٹھ یعنی مسجد اندر آنے والے ہر شخص واسطے یہ ضروری ہے کہ خطبہ شروع بھی ہو تک دو ہوکت پڑھ کے پھر خطبہ سننے واسطے بیٹھے اس کو پہلے نہ بیٹھے بے شک گھر پڑھ کے آیا یہ ایک تو مسجد کا حق ہے اور احترام ہے مسجد ہے کہ دو رقطہ پڑھ کے پھر بیٹھیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دو رکتہ پڑھنے کا حکم دیتا کہ دو رکتہ پڑھ پھر بیٹھ اس واسطے سان بھی اس نمونے سامنے رکھ کے جدو آئیے اگر خطبہ شروع ہوے تو پھر کم از کم دو رکت ضرور پڑھ کے بیٹھنا چاہیے خطبہ شروع نہیں تو پھر دو چار چھ جمے والے دن جن نفر زیادہ پڑھے جان امی برکت ہے ایک تو جمے والے دن دروشریف زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے مقبول صلی اللہ وزیفہ ہے کہ زیادہ, تو زیادہ والے دن پڑھے بھی پڑھتے رہنا چاہیے لیکن اس دن اندر زیادہ پڑھیا جائے نوافل بھی کسرت پڑھے جان اور اللہ نے اس دن جی پابندی عام دن اندر ہے کہ جس ویل سورج جہ زوال ہو جنوں اسی بارہ بجے کا ٹائم کہ سورج ہوں سر سے ہے نماز نہیں پڑھنی جمعے والے دن اللہ نے یہ پابندی ختم کر دی ہوئی ہے جمعے والے دن زوال کوئی نہیں جدو مرضی چاہو نفل پڑھ سکتے بیت اللہ اندر کوئی بھی وقت ایسا نہیں چڑیا گنٹیا اندروں بارہ مہینے کہ جدو نماز نو پڑھی جا سکتی ہو رخصت اور اجازت ہر وقت واسطے دے دیے کہ جدو بھی کوئی شخص چاہے بیت اللہ ادر نماز پڑھ اور یہ اندر بہت بڑی حکمت ہے ہر طواف تو بعد دو نفل پڑے جان سے طواف مکمل ہے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا کے دو نفل پڑے جان مقام ابراہیم تے. اگر اسے وقت کی پابندی ہوں دی کہ ہن تلو ہے ہن زوال سے سورج آیا ہے ہن غروب ہو ہے لکھوں آدمی اس انتظار اندر بیٹھے رہتے کہ جس ویلے یہ مکرو وقت ختم ہو رہے گا دو نقل پڑھوں گے اللہ نے وہ پابندی ہمیشہ سے ختم کر دی ہے کہ جب جباب کرو پڑھن وقت کی کوئی قید نہیں اس سے ویلے دو رقط پڑھ کے اپنا جواب مکمل کرنا جنہ والے دن زوال کی پابندی اللہ نے ساری دنیا تو ختم کر دی نوافل پڑھو کر سکتا تو دو رکت لازمن پڑھ کے پھر بیٹھنا چاہیے ہر آن والے شخصوں جی خطبے دے دوران پہنچے مسجد کے پہنچ دروازے جمعہ پڑھیا جانا ہوں اللہ کی طرف پرشتے مقرر ہوتے ہیں جی والا نام لکھتے ہیں نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویسے خطیب آ جانا ہے خطبے واسطے نقصان کہ خطیب کے ممبر سے آن تو پہلے پہلے مسجد اندر آ جائیے اللہ عطا فیقا آخری بات اے ہے